عمرا کے لیے کراچی سے جدہ جاتے ہوئے ہوائی جہاز میں ٹھہر کر جائے تو عمرہ کی نیت کہاں سے کی جائے گی دیکھیے آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ ایئرپورٹ پہ نیت کریں جب بورڈنگ کارڈ مل جائے آپ کو سو فیصد اب آپ کا ایک طرح سے پروگرام بن گیا کہ اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا ہے تو اسی وقت آپ احرام باندھیں وہیں نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد میں تلبیہ پڑھیں اور امرا کی نیت کریں وہیں سے کر لیں اس کی وجہ کیا ہے بات تو ذرا غیر مناسب لگتی ہے لیکن میں کہہ دوں اصل بات کیا ہے اچھا یہ جو میں نے کہا کہ گھر سے نہیں وہاں جا کر کے نیت کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پی آئی اے نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کبھی کبھی دو دو دن فلائٹ اڑتی نہیں اگر آپ احرام کی نیت کر لیں تو احرام اتاری نہیں سکتے آپ ساری پابندیاں موجود تو اب جب بورڈنگ کارڈ مل جائے تو ہے نا سوفی اب جانا اب نیت کر لیں اور اگر فلائٹ کینسل ہو جائے کچھ ہو جائے تو بغیر احرام کے آپ آرام سے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں پھر یہ کہ جب آپ احرام کی نیت کرنے کے بعد جتنا سفر کریں گے ہر قدم کے بدلے نیکی ہے تو آپ اس نیکی سے کیوں محروم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہر کے میقات آنے سے پہلے پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ اب میکات آنے والا ہے کوئی آدھ گھنٹے یا بیس منٹ تو اب آپ جو ہے وہ احرام کر نیت باندھ لیں اسی طریقے سے پانی کے جہاز میں بھی جہاز وہاں رک جاتا یل ملم ایک پہاڑ تو کہا جاتا ہے کہ سب احرام باندھ لیں آپ اس لیے کہ اب جہاز جو ہے وہ آگے جانے والا تو اپنے ہی شہر سے نیت کر کے جائیں تو اس میں ثواب زیادہ ہوگا